اللہ تبارہ کا مطالعہ فرماتے ہیں جتنے بھی انبیاء کرام ہم نے امتوں کی طرف بھیجے ہیں ان امتوں کو ہم نے تکلیفوں آزمائشوں پریشانیوں کے ساتھ آزمایا ان کو تھریٹس بھی آئے خوف مال کی کمی جانوں کی کمی بیماریاں سہولتوں کی کمی اس کے ساتھ ہم نے آزمایا تاکہ وہ گریا زاری کریں لاحم یہ تجرہ تاکہ تجرب گڑ گڑائیں کپ کپائیں جھک جائیں لیکن ان میں سے کچھ لوگ جھک گئے اللہ تعالی نے ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی سے نوازا اور جو نہیں جھکے فلو اللہ جا بحسن تر ان کے دل سخت ہو گئے تکلیفیں آنے کے باوجود وہ جھکے نہیں اکڑے رہے تکبر کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اچانک ایسے پکڑا کہ ان کو پھر سنبھلنے کی مہلت نہیں دی میرے بھائیو یہ اللہ تعالی کی اس کائنات میں سنت ہے ولند علی سنت اللہ تبدیلا اللہ کی سنت حالات زمان و مکان بدلنے کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتی لا تبدیل لکلمات اللہ ولن تجد سنت اللہ تحویلا اللہ کی سنت تحویل نہیں ہوتی آدم علیہ السلام یا اس سے پہلے اور قیامت تک سنت اللہ تعالی کی ایک ہی رہے گی اللہ دوبارہ و تعالی حجت پوری کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجتا ہے پھر ان کو آزما کر دیکھتا ہے جو گڑ گڑاتے ہیں روتے ہیں رجوع کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے ان کی پھر اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے اور جو اکڑے رہتے ہیں جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں ان کو پھر اللہ تعالیٰ اپنے حقیقی عذاب سے دوچار کرتا ہے وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَا عَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ہم بڑے اصلی حلاق کرنے والے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب چھوٹی تکلیب بھیجتے ہیں تاکہ یہ باز آتے ہیں کہ ایک استاد اپنے طالب علموں پر سختی کرتا ہے ایک استاد نہ آنے والے کو پوچھتا نہ جانے والے کو کس کا نتیجہ اچھا ہوگا پھر بس اوقات ایک کلاس میں ہی ایک طالب علم ہمیشہ لیٹ آتا کبھی ہوم ورک نہیں کرتا کبھی سبق یاد نہیں کرتا اور استاد اس کو کبھی نہیں پوچھتا اور دوسرا ہمیشہ سبق یاد کرتا ہے ایک دن یاد نہیں ہوا اس دن اس نے کھڑا کر دیا اس کو استاد کی خیر خاہی کس کے ساتھ نتیجہ کس کے ہاتھ میں نکلے گا جس کو وہ پوچھتا ہی نہیں یا جس کی چھوٹی موٹی لگزش بھی قبول نہیں کرتا برداشت نہیں کرتا اللہ تبارک کا تعالی اپنے نبی سے بہت محبت کرتا ہے صحابہ اکرام سے بہت محبت کرتا ہے لیکن آپ دیکھ لیں بدر کا میدان ہے ستر قتل کر دیے ستر پکڑ لیے تین سو تیرہ نہتے کنگلے ایک ہزار سے بڑھ گئے فتح ہو چکی ہے جشن منانے کا وقت ہے جس رب کے کہنے پر یہ کام کیا ہے اس رب کی تھپکی دینے کا وقت ہے انعام دینے کا وقت ہے حوصلہ بڑھانے کا وقت ہے ایک غلطی ہو گئی غلطی یہ ہوئی کہ آپ لوگوں نے کافروں کی کمر توڑنے سے پہلے پکڑنا شروع کیوں کیا صاحب جب خوب اچھی طرح خون بہالو جب ان کی گردن توڑ دو جب کفر کا زور ٹوٹ جائے پھر پکڑنے شروع کرو ہوا یہ کہ مقابلے میں سارے چاچے مامے اپنے ہی تھے بھانجے بھتیجے وہی تھے ادھر بھی قریشی ادھر بھی قریشی تو جب دیکھا کہ جنگ کا پانسا بدل گیا ہے اب کوئی بچاؤ کی شکل نہیں رہی ہے تو چاچا بھتیجے سے کہتا ہے مجھے جلدی سے پکڑ لو ورنہ کوئی نہ کوئی آ کے مجھے مار جائے گا پکڑ لیا جاؤں گا تو کوئی بچاؤ کی شکل بن جائے گی جب جان سے ہار گیا تو پھر کوئی شکل نہیں بنے گی بھائی بھائی سے کہنے لگا مجھے پکڑ لو ورنہ کوئی مار جائے گا پکڑنا شروع کر دیا جس کو کوئی بھائی پکڑ لیتا تھا اس کو امان مل جاتی تھی امیہ جو حضرت بلال کو تکلیفیں دیا کرتا تھا اس نے بھی کہا مجھے پکڑ لو کسی نے پکڑ لیا بلال نے دیکھا کہتے ہیں اچھا امیہ زندہ بچ جائے یا آج یہ رہے گا یا میں رہوں گا ماں نہ جاؤ تو عید نہ جا بچ گیا تو پھر میں نہیں بچوں گا ساتھیوں کے بیچ سے تلوار کھیڑ کر اس کے سینے میں اتار دی تو مقصد یہ ہے کہ وہ وقت سے پہلے پکڑنے شروع کر دیے تھے اللہ اتبارہ کا اتارا فرماتے ہیں کیوں پکڑے ان کا زور ٹوٹ جاتا یہ اکڑی ہوئی گردنیں ٹوٹ جاتی دوبارہ اگلے اوہد اور حذاب کا موقع ہی نہ بنتا آج یہ سارے کٹ جاتے ماکان کے نفیلا کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ وہ قیدی بنانا شروع کرے یہاں تک کہ خوب خون بہا لے آپ نے وہ خوب خون بہانے والی شرط پوری نہیں کی اور پکڑنے شروع کر دیئے۔ چلو پکڑ لیے تھے تو اب ذبا کر دیے ہوتے اب تم نے ان کو پکڑ کے چھوڑنا شروع کر دیا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے شدید سرزنش فرمائی فرمایا لولا کتاب اللہ سبا کا اگر ہم نے پہلے سے نہ لکھا ہوا ہوتا آج بدر کے قیدی چھوڑنے کی وجہ سے تم پر عذاب آ جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں صحابہ کرام رو رہے ہیں فرمایا میں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے باغ کی دیوار تک رب کے عذاب کو آتے ہوئے دیکھا ہے اگر وہ آ جاتا تو ہم بچ نہ سکتے دیکھو کیفیت کیا ہے کائنات کی اعلیٰ ترین شخصیت ہے چنیتا لوگ ہیں مار کا زبردست لڑا ہے شاباش کا وقت ہے اس شاباش اور فتح کے نشے میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں تو معاف ہو جانی چاہیے لیکن میرا مولا نہیں چھوڑ رہا تربیت فرما رہا ہے اس لیے کہ ان کو اللہ تعالی اعلی مقام دینا چاہتا ہے جب کہ اس کے مقابلے میں بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے, بڑے بلنڈر مارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی نہیں پوچھتا ان کو بڑے بڑے گنا دنیا میں ہو رہے ہیں ربیعت جلال ان کو کچھ نہیں کہتا لا ان لاحد اس بارو من اللہ اللہ تبارا کو تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں وہ اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتے اس کے ساتھ شیر کرتے ہیں اور وہ ان کو روٹی دیتا ہے میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ یہ بھائی جو تیری دعوت پر آیا تیرے گھر میں میرے گھر میں جو یہ بھائی دعوت کے لیے آیا ہے میں اس کو روٹی کھلا رہا ہوں مجھے پتا چلے فلاں میری چوری بھی اس نے کی تھی اور میرے خلاف فلاں سازش بھی اس نے بنائی تھی میں اس کو روٹی کھلاؤں گا اور میرا مولا سب جانتا ہے کون کیا کیا کرتا ہے پھر بھی ان کو روٹیاں کھلاتا ہے پھر بھی ان کو روٹیاں کھلاتا ہے کبھی کسی کی روٹی بند نہیں کرتا تو میرے عزیز بھائیو بدر میں غلطی ہوئی اللہ تبارہ کو تعالیٰ نے فوراً تنبیہ کی آپ نے اصلاح فرما دی ساتھیوں کی عہد میں فرمایا یہ ستر تیر انداز جب نے رومات پر کھڑے کیے ہیں آپ نے نیچے نہیں اترنا مجھے پوچھے بغیر نیچے نہیں اترنا آپ دیکھو ہمیں شکست ہو چکی شکست ہوئی کوئی اتنی دیر ہو گئی کہ پرندے آ کر کے ہماری لاشوں کو نوچنے لگ گئے پھر بھی آپ نے اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا جب تک میں نہ بولوں انہوں نے کہا جی آپ نے تو شکست کی شکل میں کہا تھا نا اب تو فتح ہو گئی ہے اور اب کب تک اوپر بیٹھیں گے نیچے اتریں جا کر کے قیدی پکڑے مالے غنیمت جمع کریں نیچے اتر گئے وہ چوٹی آبزرویشن پوسٹ تھی وہ وہاں نہیں تھے پیچھے سے گھوم کر خالب بن ولی رضی اللہ علیہ اس وقت کافر تھے گھوم کر حملہ کر دیا ستر صحابہ کرام شہید ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک ٹوٹ گیا آپ کا ماتھا مبارک ٹوٹ گیا اللہ اکبر اتنا اچھا مار کا لڑا ایک ہزار کا مقابلہ تین ہزار سے اور دشمن کے چھکے چھڑوا دیے اور ایک غلطی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی قبول نہیں کیا اس پر پکڑ آ گئی سب پر تکلیف آ گئی جن لوگوں کی اللہ تعالیٰ چھوٹی غلطیاں بھی پکڑ رہا ہے ان کی تربیت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بہت بلند مقام دینا چاہتا ہے اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پاپ کرنے کے باوجود سرزرش نہیں کرتا ان کو فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ بچہ جس کو چودھری کہا جاتا ہے کلاس کا ایک چودھری ہوتا ہے نا اس کو استاد نہیں پوچھتا کب آئے کب گئے وہ ہمیشہ نتیجے میں فیل ہوا کرتا ہے اور وہ بچہ جس کی چھوٹی بڑی بات بھی استاد برداشت نہیں کرتا اس کی ہمیشہ تربیت کرتا ہے اس پہ سختی کرتا ہے وہ بچہ ہمیشہ کالجوں کو یونیورسٹیوں کو بورڈ کو ٹاپ کیا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اللہ تعالیٰ بڑی سزا سے پہلے چھوٹی آزمائشیں بھیجتا ہے فتنا ہم تمہیں خیر سے بھی آزماتے ہیں شر سے بھی آزماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد الناس سے الانبیاء سب سے زیادہ بڑی آزمائش نبیوں پر آتی ہے سم ام, ام پھر ان سے جو چھوٹے ہوتے ہیں ان سے جو چھوٹے ہوتے ہیں جتنا کوئی نبیوں کی سیرت کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے اس کی آزمائش بڑی تر ہوتی چلی جاتی ہے اور جو ان کی سیرت سے دور ہٹتا چلا جاتا ہے اس کا امتحان چھوٹا ہو جاتا ہے دنیا میں جو میٹرک کر گیا وہ واپس مڈل پر نہیں آتا فیل ہوتا رہے گا تو میٹرک تو کم از کم رہے گا لیکن یہ پیپر جو اللہ دوبارہ کا وطالہ لیتا ہے اس میں پی ایچ ڈی والا بھی پرائمری پہ آ جاتا ہے آزمائش آئی برداشت نہیں کر سکا پیچھے ہٹ گیا بس اوقات فیل ہو جاتا ہے بس اوقات ناکام ہو جاتا ہے بس اوقات نچلے درجے پر آ جاتا ہے یہ بھی ایک امتحانات ہیں ان میں بھی ہم سب کسی نہ کسی کلاس میں ہیں بظاہر دنیاوی اعتبار سے ہو سکتا ہے یہ چودھری اور سیٹ ہو اور اس کا ایک ڈرائیور ایک نوکر ہو اور وہ اس کو اپنے سے نیچے سمجھتا ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی جو کلاسیں ہیں اس اعتبار سے ہو سکتا ہے وہ نوکر اوپر والی کلاس میں ہو اور چودھری نیچے والی کلاس میں ہو اللہ تبارا کو تارا فرماتے ہیں والا نبلو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے لام تاقید کا ن تاقید کا جب دو تاقیدیں کٹھی ہو گئیں قسم کا معنی پیدا ہوتا ہے مجھے میرے رب ہونے کی قسم ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں تو جب آزمانے کا اللہ فرمائے قسمیں اٹھا کر فرمائے اور آزمائے لے تو یہ تو کوئی خبر بنتی نہیں خبر تو تب بنے گی جب وہ فرمائے کہ میں آزماؤں گا اور آزمائے نہیں پھر خبر بنتی فکر کی بات یہ نہیں کہ اللہ نے فرمایا میں آزماؤں گا اور آزما فکر کی بات یہ ہے اس نے فرمایا تھا میں آزماؤں گا اور مجھے تو اس لائق ہی نہیں سمجھا کہ مجھے آزمائے مجھے تو گیم سے ہی نکال دیا فکر کی بات یہ ہے فرمایا ام حسبت من تدخل الجنہ کیا آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ایسے جنت میں چلے جائیں گے وہ لما علام اللہ اللہ دین جاہدن کم ابھی تک تو یہ معلوم نہیں کہ تم جہاد کرنے والے کون کون ام ہنسے بھی تم انتد الجن کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ایسے جنت میں چلے جائیں گے وہ لما مسل اللہ دین خلو من قبل کم مستم البسرا ابھی تک تو تم میں وہ سنت اللہ کی پوری نہیں ہوئی جو پچھلی امتوں میں ہوئی تھی ان کو تکلیفیں آئی آزماشیں آئیں حتیٰ کہ انہوں حتیٰ کہا متا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی اللہ فرماتے الا ان نصر اللہ قریب میری مدد بہت قریب ہے تم اپنا پروسیس پورا کر لو میں تو مدد کرنے کے لیے تیار بیٹھا مکہ میں تکلیفیں آئیں صحابہ ہبائی کرام کو کسی کو ریت پر سیٹا جاتا ہے تپتے صحراؤں میں کسی کو کوئلوں پر جلتے ہوئے دہکتے ہوئے کوئلوں پہ لٹا کر کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا ہے اس کی چربی کے ساتھ کوئلے بج جاتے ہیں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو تکلیفیں دی جاتی ہیں بلال کو رضی اللہ عنہم سلمان فارسی کو ابود فاری کو تکلیفیں دی جاتی ہیں کچھ ساتھی آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کہتے ہیں اما تارا مانوی اے اللہ کرسول آپ دیکھ نہیں رہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اللہ لنا اللہ تستنصر لنا آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کر دیتے آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگ لیتے کسی مسجد کے مولوی صاحب سے اگر کوئی کہے کہ حالات بڑے آڑے تیرے ذرا دعا کر دو تو کیا جواب دے گا میں نہیں کرتا یا کر دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں لناب ہمارے لیے اللہ سے مدد طلب کر لے آپ ہمارے لیے دعا کر دے دعا کا کیا ہے ہاں بھائی چلو ہاتھ اٹھاؤ اپن دعا کر لیتے لیکن میرے مصطفیٰ علسلہ ناراض ہو گئے کس بات پر ناراض ہوئے کہ دعا کا کیوں بولا اس بات پر ناراض نہیں ہوئے اس لیے کہ ان کی باڈی لینگویج یہ کہہ رہی تھی ان کی اشارے کنائے ان کا انداز یہ کہہ رہا تھا کہ ہم آگے آگے رب کی مدد پیچھے رہ گئی آپ کو اس بات پر غصہ آیا آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا فرمایا, آپ سے پچھلی قوموں کو زندہ حالت میں آری کے ساتھ کاٹ کر دولت کر دیا جاتا تھا زندہ حالت میں کھڑا کر کے لوہے کی کنگی کے ساتھ ہڈیاں اور گوشت الگ کر دی جاتی تھی لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے دین سے پھرتے نہیں تھے والا کن قوم ان تم نے ابھی پروسیس اپنا پورا کیا نہیں اور اللہ کی مدد لیٹ سمجھ رہے ہو جلدی کر رہے ہو تم جلدی اللہ کی مدد طلب کر رہے ہو ابھی اس کا وقت نہیں آیا اللہ نصر اللہ کریب اس کی مدد لیٹ نہیں ہو جی اگر اس کی مدد نہیں آئی تو اس سے پہلے کچھ آپ کے پروسیس باقی ہیں آپ کی آزمائش کے کچھ دور باقی ہیں اس کے کچھ مرحلے باقی ہیں جب تک وہ پورے نہیں ہوتے اللہ کی سنت ہے کہ اس کی مدد نہیں آتی تم اپنا کام کرو اللہ تو اپنا کام کر ہی دیا کرتا ہے تو میرے عزیز بھائیوں اللہ فرماتے حاصب تم الفلامی حاصل لا اکولہ کیا لوگوں کو یہ بدگمانی ہو گئی ہے کہ آمنا کہیں گے تو ان کو آزمایا نہیں جائے گا وہ لاک فتح اللہ دین امن قبل ان سے پچھلی ساری آدمیت کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو ہم نے سب کو آزمایا ولیہ المن اللہ سداخو آمن تو سب نے کہہ دیا مگر سچے کون ہیں یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں ولی عالمن القید اللہ جھوٹوں کو الگ کرنا چاہتا ہے جب تک سچے اور جھوٹے کھڑے اور کھوٹے کی تمیز نہیں ہو جاتی اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے جب اللہ تبارا نے اپنی آزمائش والے قانون کو انبیاء کے لیے نہیں بدلا تو کیا آج ہمارے لیے بدلے گا ہمارے لیے بدلے گا نہیں بدلے گا ولاج نتیلہ ہی تبدیلا بدلے گا نہیں ہوگا لیکن الحمدللہ پروسس شروع ہونے سے اتنی تسلی سے تو ہوتی ہے کہ ہم بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں ہماری لائن سیدھی ہے ہمارا خط درست ہے ہم صحیح سمت کی طرف جا رہے ہیں ورنہ آپ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھو آپ سے بڑی بڑی جماعتیں وہ اس لائن میں نہیں ہے آپ سے بڑی بڑی جماعتیں آپ دو تین چار فیصد کے نمائندہ ہیں وہ پندرہ بیس چالیس پچاس فیصد کے نمائندہ بھی ہیں یہ بات نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آزماتا ہے تو یہ کہے کہ اللہ آزمان نہیں یہ تو اس نے قسم اٹھا رکھی ہے ہاں یہ کہو کہ اللہ ہمیں اس پہ استقامت ہوتا فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بندہ اللہ کی آزمائش میں ہوتا ہے زمین میں چلتا پھرتا ہوتا ہے اور اس پر ایک وقت آتا ہے صبر کرتے کرتے کوئی گنا باقی نہیں رہتا انسان کسی حالت میں بھی برا نہیں ہوتا اگر ایمان ہو امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کرتے تھے میں نے جہاد کیا مسلمانوں نے پکڑ کے مجھے جیل میں ڈال دیا کافروں کے دباؤ میں آ کر یا بدتی لوگوں کے دباؤ میں آ کر میرے دشمن میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں ما فال آدائی میرے دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں فرماتے ان سجنونی فسج نی خلوت اگر مجھے جیل میں ڈالیں گے تو میں سمجھوں گا کوئی بات نہیں چار دن اللہ سے اللہ اللہ کرنے کا موقع ملا دعوت کی مصروفیتوں میں اس طریقے سے راتوں کو سجدے کرنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اللہ اللہ کرنے کا ٹائم دے دیا اللہ سے خلوت میں ملاقات کا وقت دے دیا وخراجون فخروجی سیاحت ان اگر مجھے ملک بدر کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کا زمین بہت کھلی ہے سی ہُو فلر سیرو فلر اللہ حکم دیتا ہے زمین میں سیر کرو دیکھو میری نشانیاں تو زمین میں سیر کرنے کا وقت ملے گا اور اگر مجھے پکڑ کے شہید ہی کر دیں گے تو میرا مقصد حیات پورا ہو جائے اس سے زیادہ میرے ساتھ یہ کیا کر سکتے انسان بیمار ہو جاتا ہے تو بھی اس کے لیے بہتر ہے انسان کو دنیا کی صحت مل جائے پیسہ مل جائے حالات اچھے ہو جائیں وہ بھی اس کے لیے اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجب بل امر المومن مجھے مومن کے معاملے پر بڑا تعجب ہوتا ہے نہ صابت وسراف شکر فکان خیر اللہ اگر اس کو کوئی اچھائی ملتی ہے اللہ کا شکر بجا لاتا ہے تو بھی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے اور اگر کوئی تکلیف آ جائے رب دل جلال کے لیے صبر کرتا ہے وہ بھی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے بیمار ہو گیا پیشاب نہیں کرنے جا سکتا گھر والے بھی تنگ ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ گھر والوں کو اس کی خدمت پر صبر کرنے کا ادر دیتا ہے اس کو اپنی تکلیف پر صبر کرنے کا ادر دیتا ہے میں کہتا ہوں بے ہوش ہو گیا کسی کو پہچانتا نہیں لوگ سمجھتے آپ اس کے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں رہا لیکن جب تک سانس کی آمد و رفت ہے اس کی تکلیف کی عبادت اس کے صبر کی عبادت کی وجہ سے اللہ اس کو وہ مقام دیتا ہے جو نمازوں اور روزوں کے ساتھ حاصل نہیں کر سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس اوقات انسان اللہ تعالی کے کھاتے میں اللہ کے کاغذات میں بڑے اعلی مقام کا حامل ہوتا ہے اللہ دیکھتا ہے کہ یہ سست آدمی میں نے جو اس کو مقام دے رکھا ہے وہاں پہنچ نہیں سکتا اپنی نوازوں روزوں سے اللہ اس کو آزما لیتا ہے صبر کی توفیق دے دیتا ہے پھر چپ چاپ اٹھا کر کے اس کو اعلی مقام پہ رکھ دیتا ہے ان نما و فساب رجر ہم حساب اس لیے کہ صبر کا اجر کا کوئی حساب نہیں ہوتا اس میں سارے قاعدے ضابطے وائلیٹ ہو جاتے ہیں لائن لگی ہوتی ہے نا بینک کے سامنے شناختی کارڈ بناتے وقت کوئی شخص پیچھے سے آئے آپ کے آگے آ کر کھڑا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے ہنگامہ ہو جاتا ہے یہ کیا بات ہوئی اور جو وہاں کا ڈائریکٹر ہوتا ہے وہ پچھلی پچھلی کھڑکی سے ایک آدمی کو اندر بلاتا ہے پروسیس کر کے بھیج دیتا ہے ہاں نا وہ کہتے ہیں یہ کیا بولے میرا جاننے والا ہے افسر کا جاننے والا ہے اب اس کا تو کوئی حساب نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو صبر کی دولت دے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صبر فرمایا صبر سے زیادہ اچھی اور زیادہ وسیع دولت کسی کو نہیں ملتی جتنی یہ عظیم دولت ہے اللہ تعالیٰ جس کو صبر کی دولت دے دیتا ہے آزمانے کے بعد پھر اس کو چپ چاپ اٹھا کر کے اعلیٰ مقام پر رکھ دیتا ہے اور اس میں لائن میں لگنا نہیں پڑتا اللہ نے جو اس کے لیے مقام لکھا ہوتا ہے وہاں اس کو بٹھا دیتا ہے ہم کہتے بیمار ہو گیا ہم کہتے بے ہو گیا ہم کہتے بیکار ہو گیا مگر اللہ تعالیٰ اس کا پروسیس مکمل کر رہا ہوتا ہے عائشہ سدی رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن دیکھے آپ کی تکلیف دیکھی اس کے بعد میں سمجھ گئی کہ یہ تکلیفیں یہ گناہ کا نتیجہ نہیں ہوتی کسی کو گنا کی وجہ سے بھی ہوتی ہوں گی لیکن اللہ تعالی جس شخص کو آزماتا ہے یہ اس کے ساتھ اللہ کی محبت کی نشانی ہے فرمایا میں قوم علیہ اب تلا اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے پھر صبر کی توفیق دے کر اللہ اس کو اپنا قرب رسی فرما دیتا ہے یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے دنیا سے بچانا دنیا کی آسائشوں سے بچانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے یا محبت کرتا ہے اس کو یہ دنیا کما یہ عہد و کم اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کی ریل پیل سے ایسے بچاتا ہے جیسے تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے اس کو بچا وچا کر کے دنیا کی ریل پیل سے بچائے گا تو تکلیفیں آئیں گی غربت والی زندگی ہوگی نا پریشانی والی ہوگی نا اللہ اس کو بچا بچا کر کے آزمائشیں اور صبر اس کی توفیق دے کر اس کو وہ مقام دے دیتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے لکھا ہوتا ہے تو میرے عزیز بھائیو آپ نے آپ سے پوچھو آپ کس کلاس میں ہو آپ کس کلاس میں ہو اپنے آپ سے پوچھو صبر کی کون سی کلاس ہے آپ کے پاس ہر شخص کسی نہ کسی لیول پر ہے فرمایا ربل نے وَمِن النَّاسِ مِي حرف کچھ لوگ کنارے پر بیٹھ کر رب کی عبادت کرتے ہیں مسجد میں آتے ہیں نا تو آخر میں بیٹھتے ہیں بھاگنا آسان ہے نا بھاگنا آسان ہے پہلے سب سے اٹھ کر جائے گا سب کو نظر آئے گا جلسے سے میں گیا آخر میں بیٹھے گا وہ میں نے نئے سے میں عبد اللہ حالانکہ ہر کنارے پر بیٹھ کر رب کی عبادت کرتے ہیں پینا صاحب اگر ہر چیز اچھی گھر میں اولاد بھی نرینہ ہو رہی ہے اور جانوروں کے بچے بھی ہو رہے ہیں اور کھیتوں میں فصل بھی اچھی ہو رہی ہے آمدن بھی اچھی آ رہی ہے تو اب نماز بھی اچھی اب روزہ بھی اچھا ہر چیز اچھی اسلام بھی اچھا اور اگر اللہ آزما پھر کہتا ہے یہ سارا قصور نمازوں کا پھر وہ بے صبرا ہو جاتا ہے پھر تو فتنا اگر تکلیف آ جائے کالاب اعلی وجہ کنارے پر تھا وہیں سے واپس ہو جاتا ہے خسرت دنیا دنیا بھی گئی آفرت بھی گئی دیکھنے میں یہ نمازی حاجی غازی نظر آتا تھا دیکھنے میں بڑا مومن نظر آتا تھا لیکن اس وقت تک جب تک آزمائش نہ آئے جیسے آزمائش آئی چھلکا اتر گیا پیٹ نگا ہو گیا چل گیا پتا کہ کتنے پانی میں تھا اس کی حقیقت کھل گئی اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ انہوں لیامان وی سنا کوئی شخص سال سار بھی نیکیاں کر لے بعد میں آزمائش آ جاتی ہے پھر وہ گناہوں پہ آ جاتا ہے اس حالت میں پکڑا جاتا ہے اللہ نیکیاں ضائع کر کے جہنم کا وارث بنا دیتا ہے تو میرے عزیز بھائیوں اگر اچھائی ملے ہر چیز میں بڑا مطمئن ہو کر نمازی گازی حاجی بنتا ہے اگر تکلیف آ جائے تو پھر اس کی اصلیت کھل جاتی ہے یہ نہیں کہ وہ برا ہو جاتا تھا, تھا ہی برا لبادہ اڑا ہوا تھا امتحان نے لا کر کے اس کا چھلکا اتار دیا یاد رکھو کوئی عبادت ہو صبر کے بغیر قبول نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرنے کی سعادت ہمیں مل سکتی ہے نہیں مل سکتی کتنی بڑی سعادت اور اپرچونٹی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیادت فرما رہے ہوں اور ہم ان کے ساتھ مل کر جہاد پر جا رہے ہوں ایک شخص کو یہ موقع مل جاتا ہے خیبر کا موقع صحیح بخاری کی حدیث آپ کی میت میں جہاد کر رہا ہے اللہ اکبر اتنا لڑائی کر میں ماہر ہے جدھر جاتا ہے کافروں کے کشتوں کے پشتے لگا دیتا ہے کافر ڈر کے ہٹ جاتے راستہ چھوڑ دیتے ہیں اتنا لڑائی کرتا ہے ساتھی کہنے لگے ہنی اللہ الجنہ یہ تو پکا جنتی لگ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں یہ تو جہن میں جائے گا ایک ساتھی اس کی ریکی پہ لگ گیا کہ میں دیکھوں کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کی زبان نبوت سے نکلے لفا تو پورے ہوں گے مگر ہوتا کیسے یہ دیکھوں اس کے پیچھے پیچھے دیکھ رہا ہے یہ کیا کرتا ہے ہر طرف لڑتا کافروں کو مارتا ہے پھر اس کو بھی زخم ہو گئے اس کو بھی زخم لگ گئے اب تکلیف بہت شدید ہے نہ جان نکلتی ہے اور نہ ہی اس کے زخم ٹھیک ہوتے ہیں بے صبرا ہو گیا تلوار کا دستہ زمین پہ رکھا نوک سینے پر رکھی پر وزن دے دیا ساتھی واپس آ کر کہتا ہے اللہ کا رسول اشحد کا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں کیا ہوا کہنے لگے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا اس کو میں نے خودکشی کرتے ہوئے دیکھا نمازی ہے روزے دار ہے جہاد کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں جہاد کرتا ہے مگر کمی کس چیز کی رہ گئی صبر نہیں کر سکا تکلیف پر صبر نہیں کر سکا میں نے جو مسا اسلام کے واقعات آپ کو سنائے تھے مغار بہا اللہ تی بارکنا فی و تمت کلیمت و رب کل حسن اعلی بنی اسرائیل بما صبر ہم نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کر دکھائے فراؤن کو ڈبو دیا ان کو حکمران بنا دیا کیوں بیما سبرو اس لیے کہ انہوں نے بڑے صبر کا امتحان کا مقابلہ صبر کے ساتھ کیا ڈٹے رہے میدان نہیں چھوڑا بھاگے نہیں صبر و اشتکامت کا پہاڑ بنے رہے ہم نے ان کو ان کی دلتوں کو عزتوں کے ساتھ بدل دیا ان کی غلامی کو حکمرانی کے ساتھ بدل دیا بیما سبارو جب انہوں نے صبر کر کے دیکھا ہے تم تو سو ہم اگر تمہیں کوئی بھی اچھائی ملے تو کافروں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے وہ ان تو سب کم سیا تم یف رہو بہا آپ کو پریشانی آئے تو کافر بڑے خوش ہوتے ہیں وہ تصبرو اگر تم صبر کے ساتھ ڈٹے رہے جڑے رہے مقابلہ کرتے رہے وہ اللہ تعالی کے ساتھ تعلق ٹھیک رکھا لا یا در رکم کے میں رب کہتا ہوں کہ ان کی ساز سے تمہارا بال بھی ٹیڑا نہیں کر سکتے یوسف علیہ السلام کہاں کنویں سے نکلے جیل میں گئے جیل سے نکلے وزیر خزانہ بنے وہاں سے بادشاہ بن گئے بھائی آئے تعارف ہوا میں تمہارا بھائی ہوں تو کہنے لگے ان من یتقی میں ید جو اللہ سے تعلق ٹھیک رکھے اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے تو ان اللہ ادیو اجر المحسنین اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا اس لیے عزیز بھائیوں میرا ایمان ہے الحمد ہزار کمزوریوں کے باوجود ہمارا خط سیدھا ان ہم اللہ کی توحید پر قائم ہے ہم اللہ کے برابر کسی کو نہیں مانتے ہم اللہ تعالی کے حکم سے دعوت و جہاد کا کام کرتے ہیں ہم نے قربانیاں پیش کی ہیں ساری کائنات ہمارے خلاف اکٹھی ہو جائے اگر ہم دونوں کام کر لیں اللہ تعالی سے تعلق ٹھیک رکھیں اور میدانوں میں ڈٹے اور و استقامت کا پہاڑ بنے رہے لا یزر یہ سازشوں کے بادل چھٹ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں فتح یاب فرمائے <تصفيق> کوئی فکر کی بات نہیں ہے. کوئی آزمائش آ جائے فکر کی بات نہیں یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے ان اللہ رب الجلال اپنے وعدے پورے کرے گا اللہ کے وعدے پورے تو ہونے والے ہیں بیچ میں رکاوٹ تو ہماری بدامالیاں ہیں ہماری سستیاں ہیں ہماری کوتاہیاں ہیں ہمارے صبر کی کمی ہے کہ جو پراسس پورا نہیں ہوا ورنہ اللہ تعالیٰ کی مدد تو بہت کری وہ کبھی لیٹ نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان حالات میں بھی جڑے رہنے کی توفیق دے بڑے لوگ باتیں کریں گے بہت لوگ ہسیں گے بہت لوگ ہماری پریشانی پر خوش ہوں گے لیکن انشاءاللہ اللہ ہماری پریشانی بھی آردی ہے ان کی خوشی بھی ہارتی ہے ہاں ہماری پریشانی آردی ہے ان کی خوشی آردی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ انشاء اللہ وتیل کلحب الناس میرا رب فرماتا ہے یہ دن ہم دنیا میں پھیرتے رہتے ہیں اگر وہ نہیں رہے تو یہ بھی نہیں رہیں گے انشاءاللہ شاء اللہ رب عدالجلال علیہ کرام ہمیں ہماری آنکھوں سے اسلام کی عزت دکھائے گا اللہ تبارک و اس استقامت اور صبر کی توفیق دے رب عدالجلال اپنا خوف نصیب فرمائے تقوا نصیب فرمائے میدانوں میں ڈٹے رہنے کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہمیں آنکھوں سے دکھائے وہ نتائج وہ وعدے جو اس نے انبیاء, انبیاء کرام کے ساتھ کیے تھے ہمیں ان کو پورا ہوتا ہوا دکھائے اما علینا اللہ البلان.